آو جس نیز میں بسنی کو بنا اور اس کے بیچ میں نہر نکال اور اس کے لئے لنگر بنائی اور دونوں سمندروہے میں آر رکھی کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہے